تم مناس کا کم اور جب تم حج کو پورا کر لو فصر اللہ تو اللہ کو یاد کرو بار بار آتا ہے اللہ کو یاد کرو اس لیے کہ حج جو ہے نا وہ نامی محبت کا ہے وہ نامی دیوانگی کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسود کو بوسا دیا اور روئے اور حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عمر یہی مقام ہے جہاں آنسو بائے جاتے ہیں یہی رویا جاتا ہے حجر اسبت پہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ سمایا الحج الحج و سج حج تو نام ہے اپنے آپ کو تھکا دینے کا اور حج تو نام ہے جی بھر کے رو دینے کا تو اللہ کے ساتھ محبت اسی لیے بار بار فضکر اللہ اللہ کو یاد کرو کا ذکر کم آبا کم جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو ہوتا یہ تھا کہ مینا میں آئے رمی ہوئی مینا میں اب آگے دو یا تین دن رہنا ہے تو ارب وہ دو تین دن راتوں کو بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھی شاعری ہوتی تھی اور کمال تھا صاحب ایسے ایسے اشعار پڑھتے تھے ایسے ایسے قصیدے کہ وہ قصیدے لے جا کے بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے عربوں میں کوئی اس کا توڑ لے کے آئے پھر اگلے سال لکھ کے لوگ کسیدے لاتے تھے اور بعض قصیدے جو لکھے گئے سات سات برس کوئی جواب نہیں دے سکا ان قصیدوں کا پوری عرب دنیا کہتی تھی کہ ایسا قصیدہ نہیں لکھا جا سکتا اور ایک صحابی رضی اللہ انہوں نے ایک مرتبہ جا کے سورہ کوسر وہاں لگا دی ان آتے کل کوسر اور عرب کئی برس تک اس پرچے کو ہٹا نہیں سکے وہاں سے انہوں نے کہا اس کا جواب نہیں بن سکتا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کلام کو نا کہ کس پائے کی بات ہے کس درجے کی بات ہے اللہ نے فرمایا وہ جو منا کی راتیں اور دن ہیں تم بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے فقریاں سے بیان کرتے ہو کمال کی باتیں بیان کرتے ہو اب اسلام آ گیا نہ فض اللہ اللہ کو یاد کرو کا ذکر کم جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو ایک بات تشبی دی اور بعض فصرین کہتے ہیں جس طرح بچہ ہوتا ہے نا اور اب اب کہنا شروع کرتا ہے ابا باپ اسی طرح تم اللہ کو یاد کرو اسی معصومیت کے ساتھ تم پاک ہو گئے ہو اب تم اس پاکی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہو او یا, یا کی بجائے ترجمہ یہاں بنتا ہے بلکہ جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو بلکہ اشد ذکر اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو باپ دادا ان کی نسبت بہرحال فنا ہے ختمیں اللہ کے ساتھ تعلق اس سے زیادہ عزیز ہے اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربانہ آتی ہمیں پردگار ہمیں فی دنیا دنیا میں دنیا دے دے عرب جاتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے خدایا بکریاں دے, دے دے اونٹ دے دے اللہ سے مانگتے رہتے تھے بیٹھ کے منا سے جب بنا میں آتے تھے نا خدا سے یہ چیزیں مانگتے رہتے تھے اللہ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار دے دے دنیا میں بس وہ مالا اور اس کے لیے نہیں ہے پھر آخرت آخرت میں من خلا کوئی حصہ بس اس نے دنیا ہی مانگی نہ وہاں مان جا کے ہم دے دیں گے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں